جی السلام علیکم جی شاہ صاحب یہ ناتر صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن پاک کو کالر ٹون کے ذریعے استعمال کیا نہیں نعت کو اور تلاوت قرآن پاک کو رنگ ٹون کے طور پر استعمال کر سکتے موبائل نہیں اس کے شرف اور اس کے آداب کے خلاف اب ایک قرآن مجید کے ٹون آپ کے جیب میں ہے اور آپ چلے گئے بات روم وہاں بولنے لگ گیا فون تو کیا کریں گے کتنا خیال رکھیں گے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس ٹیلیفون کو ہلکی پھلکی جو گھنٹی ہے بس اس میں تاکہ پتہ لگ جائے کہ میں یہاں ٹیلیفون آیا اس پہ نعت یا درو شریف وغیرہ جو ہے یہ اس کو میں نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے ایک طرح سے اس کا رف استعمال ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ گانے بازے کچھ نہیں ایک مرتبہ تو کوئی سام مجھ سے ملنے کے لیے بڑے دور سے پتا نہیں آپ تھے یا نہیں اتنی زور کی گھنٹی بجی کوئی سندھی نغمہ تھا وہ ارے صاحب, وہاں تک آواز پہنچ رہی تھی اس, اس کمبک نے اس کا دبایا, پھر دوبارہ گھنٹی بج گئی تو میں نے تو بہت ڈانٹا اس کو جو میں ملنے آؤں میں نے کہا ملنے مجھ سے آنے سے یہ کیا, کیا آپ نے یہ تو آداب مسجد کے خلاف اور آداب مسجد میں دنیاوی بات کو کرنا سرکار فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی اس لیے اس کا نہایت اہتمام ان رکھیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں اس کا ٹیٹوا بند کر دیں ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو گھنٹی بجے گی اب بہت سے لوگوں نے تو آج کل شاید کسی علماء نے بتا دیا کہ ہاں ایسے کر کے اس کو مٹن دبا تو, تو رکھ دو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو تحقیق کی جائے وہ فیل خفیف سے ہے یا فیل کثیر سے اگر فیل کثیر سے ہے تو تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی خفیف سے ہے چلی اتنا تو جائز ہو گیا کہ چپ چاپ سے آپ نے یہاں سے بٹن دبا دیا لیکن نماز کا خوش اور خضو تو ضائع ہوا نا کہ ساری توجہ آپ کی گھنٹی کی طرف ہی لگی ہوئی اور ہم تو یہ ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں نماز میں بھی لوگ آتے ہیں نا السلام علیکم رحمت اللہ اب سے پہلے ٹیلی فون دیکھتے ہیں کتنی مس کال ہیں کیا ہوا بھائی آپ کا کوئی جہاز کڑا ہوا ڈھکے پہ جس کا ڈیمری چڑھ رہا ہے اور اگر نہیں اٹھایا آپ نے تو کوئی چوری ہو جائے گا ڈکی تھی کیا 10 15 منٹ آپ اگر فون کو بند کر دیں تو اس میں کیا حرض ہے کونسا اس میں نقصان ہے نماز کا خوشی اور خضو اور آداب مسجد جو ہے اس کو بھی خیال رکھیں آپ یہاں یہاں ہے جناب ٹیلی فون اب یہاں سے نکالنا کتنا مشکل ہے ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے پتنوں میں رکھا ہوا ہے اور گھنٹی بچتی ہے تو سرکار کے وہ حدیث یاد آتی قرب قیامت میں اس کی ران اس سے بات کرے گی ران کلام کرے گی اس کی تو ان چیزوں سے بچنا بچنا بے انتہا ضروری ہے آداب مسجد نماز کا خوشی اور خضو یہ اگر متاثر ہو تو دن بھر میں ہم کیا نہیں کرتے ہیں؟ نماز ہی پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر خوش و خوضو نہ ہو اس میں بھی اگر ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جائے اور ہمارے پاس کیا رکھا ہوا